الكريم. أما بعد فعيد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين دين ان مدین ان دسلام ایمان اس دین میں داخل ہونے کا پاس ورڈ ہے جب آپ اس پاس ورڈ کے ساتھ سائن ان ہوتے ہیں اس دین کے اندر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کا نام اسلام ہے اس کو آپ عمل صالح بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ایمان قلم علیمان و قول اور اسلام عمل ہے اللہ جین آمن و امین صالحات بھی قوانین اللہ نے بنائے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد ہم آٹومیٹکلی ان چیزوں کو ماننا شروع کر دیں جیسے ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں ہماری اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اسے آپ ایمانیات میں سے سمجھ لیجیے اس لیے اس میں طے ہوتا ہے کہ میں کلی ہوں میں کلرک ہوں میں مینیجر ہوں میرے اوپر کون ہے اس کا تعین ہوتا ہے میری تنخواہ کتنی ہوگی اکاموڈیشن کتنی ہوگی یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اس میں طے ہوتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں ہمارا ایک خالق ہے ہم محبود ہیں ہم عابد ہیں ہمارا ایک معبود ہے ہم غلام ہے ہمارا ایک آقا ہے اس آقا کے احکامات ایک ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچیں گے جس کو رسول کہتے ہیں اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں پہلے سے اسلام میں آنے کے بعد جھگڑا کرنا جو کہ لائف راف دین تو یہ ہے کہ اسلام میں آنے سے پہلے ان چیزوں پہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے میں سے کسی کی اتھارٹی کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو شریف ہی مت لائیں ان ایک ادارے میں داخل ہونے کے لیے آپ بجائے آپ یہ طے کریں کہ آپ نے اس کی ماتحتی کرنی ہے اور اس ادارے میں کام کرنا ہے بل آپ یہ کہنے شروع کرتے ہیں جی میں تب کام کروں جب آپ اس مینیجر کو یہاں سے ہٹائیں گے بھائی اگر آپ یہ مینیجر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا آپ یہاں آئے کیوں بعد میں آنے کے بعد آدمی یہ چاہے کہ جی رسول کے اختیارات میں کاٹ چھانٹ کی جائے تو اگر آپ کو رسول بشریت کے ساتھ قبول نہیں تھا اور اس کے اختیارات آپ کو چبتے تھے تو اسلام کیوں لائے آپ نا ابی جائل کو جو چیز چبھتی تھی وہ اللہ والا معاملہ نہیں تھا وہ حضور کی ذات کا معاملہ تھا ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیونکہ ایک میں اگر یہ کہوں میں افسانوی حیثیت رکھتی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے پڑھا ہے ہم نے وہ کریکٹر ہے جو کتاب میں ہے قرآن حکیم میں ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ایک کردار ہے ہم اس امتحان میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے جس میں حضور کے دور کے لوگ ہوئے تھے جن کی حضور نے بکریاں چرائی تھی اب حضور ان سے ٹوٹل سبمشن مانگ رہے تھے جو میرے منہ سے نکلے گا وہ قانون ہوگا نہ حضور نہیں کوئی ایسی ان کو چیز دکھائے کہ پہاڑی کھلے اور اس میں سے اونٹ نکلے نہ حضور اٹھتے تھے نہ حضور رات کو آسمان پہ ان کے سامنے جاتے تھے وہاں رہتے تھے جو وہ مطالبے کرتے تھے کہ کم از کم کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز تو آپ ہمیں دکھائیں نا کہ ہم مانیں کہ آپ کے تعلقات اس ہستی کے ساتھ ہو گئے ہیں نیچر جس کے قبضہ قدرت میں ہے لنو مینالخورانا مینا لب جمبوا اور تقونا کا من جنا تم انخیل اور سبحان ربیلہ بشر رسول کی ہستی ایک چیلنج معلوم ہوتی تھی کہ اس کے سامنے گٹنے ٹیکتے جب ہم نے ہمارے لیے تو امتحان ہے ہی نہیں ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں ہم اللہ کے معاملے میں اگر اللہ کی کوئی گستاخی کرتا تو شاید صبر بھی کر لیتے ہیں لیکن نبی کے معاملے میں ہم نہیں کر سکتے ہم اس امتحان سے نہیں گزرے ہمارے لیے اللہ اور رسول ایک پیکج ہے اصل مسئلہ جو ہمارے لیے جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر کیسے عمل کریں یہ اللہ رسول نے ہمیں دیے اور اگر ہم نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے اکثر و بیشتر میرے جمعہ کا خطبے کا بھی موضوع یہی تھا کہ اللہ تعالی نے یہ زمین بنانے کے بعد طے یہ کیا کہ اس زمین پر میری کبریائی انسان کے ذریعے نافذ ہوگی فلا خلیفہ زمین کو میں پراپسی پہ چلاؤں گا آسمان پہ پراپسی نہیں ہے زمین پہ میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بناؤں گا جو میرے بحاف پہ میری کبریائی کو نافذ کرے گا میرے قاب, میرے حکم کو قانون بنائے گا وہاں جا کر وہاں ربا یہ مشن تھا رسولوں کا اے رسول پوری زمین کا چارج لیتا تھا اس لیے میں نے یاد کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام تھے تو بیت المقصد مقدس کے انچارج وہ تھے وہ ان کی ملکیت جب موسا علیہ السلام تھے تو وہ موس علیہ السلام کے چارج میں چلا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہودیوں نے قبضہ دیا نہیں لیکن اس کے جو جورے آپ کہہ لیں جو مالک تھے اس کے قانونی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ متولی تھے اس کے ان کے چارج میں تھا وہ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسرا میں مسجد آرام سے مسجد اکثر لے جا کر اللہ نے بتا دیا کہ اس کا قبضہ ہم نے آپ کو دے دیا اب آپ انچارج ہیں اس کے لیے یہودیوں کا وہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے قانونی دعویٰ کوئی نہیں ہے ان کا ہم نے جب لیا تھا فزیکلی بھی تو عیسائیوں سے لیا تھا یہودیوں سے ہم نے لیا ہی نہیں تھا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ نے جب فتح کیا تھا تو بھی عیسائیوں سے لیا تھا ہم نے اور جب صلاح سلادین نے ری ٹیک کیا تھا اس سے تو بھی ہم نے عیسائیوں سے لیا تھا یوگیوں تو نہیں لیا ہم نے کبھی بھی اب رسول جو کا دیتا ہے وہ نان نیگوشیبل ہوتے ہیں جو رسول نے کہہ دیا آپ کو وہ ماننا ہے آپ اس میں قطر بہت نہیں کر سکتے جو بات انتہائی مختصر میں نے آج بار بار اس کو دوہرایا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں سات چیزیں دہرا دیں آمن تو بلائے ملائکی وطب روسو الاخر ول قدرے خیر و شرری من اللہ تعالی ول با سے بادل سات چیزیں ہم یہ پاس ورڈ ہے جس کے ذریعے ہم سائن ان ہو جاتے ہیں ہم اسلام میں آ تو اسلام میں ہم کس لیے آئے ہیں وہی شراب پینے کے لیے وہی رشوت کھانے کے لیے وہی جنا کرنے کے لیے اسی کرپشن کے لیے اسلام میں آئے کیوں ہیں ایک آدمی ہوٹل میں جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے مسجد میں جو آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے آتا ہے شراب پینے نہیں آتا ہم اسلام میں کیوں آئے اور ہمیں یہ کس نے دھوکا دے دیا ہے یا یہ ہماری اپنی وشفل تھنکنگ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ کو معبود اور حضور کو اس کا رسول مان لینے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی ہر چیز نیپوٹیزم ہوگا اللہ کے یہاں یہ یہودیوں کو بھی غرا تھا کہ بس جی مان لے آؤ اس کے بعد لنت مسن اور اللہ یامن محدود ہمیں آگ بس گنتی کے چاند دن چھوئے گی یہ ڈسکاؤنٹ ہمیں کس نے دی ہے کہ ہم مسلمان نہ ہوں تو بھی وہی کام کرتے رہیں اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی کام کرتے ہیں ریڈیو کا ایک والوم ہوتا ہے والوم والا بٹن ہوتا ہے آپ اس کو کم کریں تو بھی آواز اس کی اتنی رہے اور آپ اس کو رائٹ کو گھمائے تو بھی اس کی آواز اتنی رہے تو پتہ چل جاتا ہے نا والوم کا بٹن کام نہیں کر رہا ہے یعنی اس کی آپ کے گھمانے کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے نا آپ لیفٹ میں گھمائیں تو آواز کم ہونی چاہیے رائٹ میں گھمائیں تو آواز زیادہ اگر آپ پورا بھی گھما دیں یا تھرموسٹیٹ ہے آپ کے اے سی کا آپ اس کو پورا بھی گھما دیں تو بھی وہ نہ چلے اور چل رہا ہے تو آپ پورا گھماکے سے بند کریں تو بند نہ ہو تو اس کا مطلب ہے تھرموسٹیٹ جواب دے گئے ہمارا اسلام کیسا اسلام ہے کہ جیسے ہم اسلام کے باہر لوگ ہیں ویسے اسلام کے اندر لوگ ہوں فرق کیا پڑا سو اگر اسلام کے باہر بھی مرضی چل رہی ہے سکھوں کی بھی مرضی چل رہی ہے ہندوؤں کی بھی مرضی چل رہی ہے عیسائیوں کی بھی مرضی چل رہی ہے مرضی سمیت اسلام میں داخل ہونا یہاں بھی آ کے تیری مرضی ہی تیری حقم ہے تو اسلام میں آئے کیوں تھے مسئلہ تو یہ ہے ہم نے جب بینک آئے کیوں تھے تو اس میں ہم دل میں یہ کہتے ہیں ہمیں پتا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہمیں کوئی کسی نے دھکا دے دیا جیسے ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں مجھے کسی نے دھکا دے دیا لیکن ہمارا بھی کمال دیکھے نا ہم نے بھی کچھ کر کے نہیں دیا کوئی مہمان تھے نا زیادہ دیر رہ گئے مزبانوں کے یہاں تو ہفتہ دس دن تو وہ گھر والوں نے ایک پلاننگ رہے کہ ایسے تو یہ جاتا نہیں ہے میاں بیوی نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا بیوی بھی جب جوتا مارتی تو نشانہ مہمان کو لگتا ہے اور شور بھی جب مارتا تو نشانہ مہمان کو لگتا ہے پانچ سات جوتے لگے تو اس نے بستر اٹھایا اور باہر نکل گیا اچھا یہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں میرا نشانہ دیکھا تھا کیا سا تھا میرا کمال وہ کہہ میرا کمال دیکھا ٹینگ والی سائڈ لگتی تھی بالکل جا کے وہ میرا آج اتنی دیر میں مہمان بھی جناب بستر بغل میں دبا کے اندر آیا تھا میرا بھی کمال دیکھا میں کوئی نہیں ہمیں تو کسی نے دھکا دے دیا اسلام میں مگر ہمارا بھی کمال آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اسلام میں بھی ہماری مرضی چلتی ہے میں کئی دفعہ حوالہ دے چکا ہوں ہمارے ساتھی ایک عثمانی زاد جب جمیت دعوش میں ہم ہوتے تھے تو وہ ہمارے نازم اطلاعات ہوتے تھے خط و کتابت ان کے ذمہ ہوتی تھی وہ جب بھی کوئی باہر سے مہمان آتا تو تارف ان کے ذمہ ہوتا تھا تو وہ تارف کروایا کرتے تھے یہ ہمارے ناب نازمے اعلی چہارم ہیں یہ سوم ہیں اور یہ دوم ہیں اور یہ ناب نازم اعلیٰ عبل اور یہ ہمارے نائب صدر اول دون سوم چارم ہے اور اس کے بعد صدر صاحب ہیں اور یہ ہمارے جنرل سیکٹری ہیں فلان اور, اور اس کے بعد وہ کہتے تھے اور یہ ہمارے امیر ہیں امیر ہوتے تھے ہمارے مولانا ارون اسلام آبادی صاحب تو وہ ایک بڑا جملہ پیارا کہا کرتے تھے جب ان کا کد بت بھی ٹھیک ٹھاک ہے وہ کہا کرتے تھے آخر میں جب کہتے تھے اور یہ ہمارے امیر ہیں مولانا ارون اسلام آبادی صاحب لیکن امیر کوئی بھی حکم وغیرہ چلتا ہے یہ جملہ وہ ضرور کہتے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں معمول مولانا سد مدنی صاحب تشریف لائے اسی طرح یوسف لانونی صاحب تشریف لائے یعنی بڑے بڑے لوگ بھی آئے تو ان کے ساتھ جب اس نے تعارف کروایا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ ہمارے امیر صاحب ہیں ویسے امیر کوئی بھی حکم میرا چلتا اور واقعی اس کا حکم چلتا تھا یعنی ہم کچھ بھی ہندوؤں تو بھی ہماری مرضی چلتی ہے بھی ہماری مرضی چلتی ہے بھی ہماری مرضی چلتی ہے اللہ یہاں کہاں ہے اللہ کے لیے تو ہم نے ہی کوئی نہیں چل تو ہماری مرضی رہی حالانکہ مرضی جو ہے آپ دیکھنا جب ہم کپڑے میکات پر اتارتے ہیں تو وہ کپڑے آپ کی مرضی کے کپڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی مرضی میکار پر اتروا نہیں دی جاتی وہ جو کفن ہم پہنتے ہیں وہ ہماری مرضی کا نہیں ہے وہ اللہ رسول کی مرضی کا ہوتا ہے اگر ہماری مرضی کا ہوتا تو ہم پہن کے واپس بھی آتے حالانکہ بڑا مقدس کپڑا ہو چکا ہوتا ہے ابے از زمزم لگ چکا ہوتا ہے اس کو وہ لیکن ہم باغ دوڑ کر کے اسی دن کوشش کرتے ہیں کہ اتر جائے تنگ ہوئے تو وہ کپڑے کیوں اتروائے جاتے ہیں وہ ہماری مرضی اتروائی جاتی ہے ہم کپڑے اتار دیتے ہیں مرضی اندر لے کے جاتے ہیں تعصبات اندر لے کے جاتے ہیں میں نے ارض کیا تھا کہ اگر ہم حضرت مسا علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ایمانیات کا حصہ ہے اور رسول ہی ایک رسول نہیں ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے اور بندہ کافر ہے ایک قرآن کی آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے اور بندہ کافر ہے ایمانیات کے ایک جز کا اللہ ہے رسول ہے فرشتے کوئی نہیں اس کا انکار کفر ہے یہ پیکج ہے جیسے کہیں آپ فون کرتے ہیں تو وہ چھ یا سات نمبروں کا پیکج ہوتا ہے ان میں سے کوئی نمبر آپ ڈراپ کر دیں نمبر نہیں ملے گا یا رانگ داب ڈائل کر دیں وہ رانگ ملے گا یہ پورا پیکج ہے ہم روسا علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان رکھنے کے باوجود چونکہ ہم ان کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے لہذا ہم یہودی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں صوفی صد لیکن چونکہ ہم ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے ہم ان کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے لادام عیسائی نہیں ایمان کے باوجود ہم عیسائی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے اسی طرح اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی شریعت پر نہیں چلتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے میرا ایمان کوئی چیز نہیں اصل معاملہ یہ ہے ماں ارسل میر رسول اللہ لئے اس کی اطاعت کی جانی چاہیے لا یو میں یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ اگر آپ کا ایمان برسالت ہے موسی علیہ السلام پر ایمان ہے ان کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے تو آپ یہودی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے مگر ان کی شریعت پہ نہیں چلتے تو آپ عیسائی نہیں ہیں محمد پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی شریعت پر نہیں چلتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کافر نہیں ہو رہے ہم درمیان میں ایک درجہ ہے ہم مسلمان نہیں ہیں مگر کافر بھی نہیں ہم ماڈریٹ ہیں جن کا سربراہ عبد اللہ ابن عبید تھا شریعت لا یوگ میں یہ الفاظ کس نے کہے ہیں میں نے یہ بھی الفاظ کیا نا کہ اگر حضور پر ایمان ہے حضور کی شریعت پہ نہیں چلتے تو مسلمان نہیں ہے یہ حضور کی حدیث فرمایا لا احدکم یکون لما جی بے جو شریعت میں لے کر آیا ہوں جب تک تیری مرضی اس کے نیچے نہ آئے اس کی پابند نہ ہو تب تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے چاہے وہ میری فیملی کا بندہ کیوں نہ ہو لا واہد کم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں رائل فیملی کا ہوں میں نبی کے خاندان میں سے ہوں میں اہل بیت میں سے ہوں لہٰذا مجھے یہ چیزیں معاف ہیں کوئی بھی تم میں سے ہونی ون اف یو آئی اف یو کوئی تم میں سے ایمان نہیں لائے گا کوئی مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ کے یہاں جس میں بھی کہا کہ نا لا عمین وحد کہتے ہیں یہ قانونی لینگویج نہیں ہے قانونی طور پر ان کے ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے قانونی طور پر ان کا ایمان قابل قبول ہوگا یعنی دنیا میں جنازہ پڑھا جائے گا جیسے عبداللہ نبئی کا پڑھا گیا نکاح ہوگا وراثت تقسیم ہوگی اور طلاق اس کی تسلیم کی جائے گی پلس اس کا ووٹ تسلیم کیا جائے گا ووٹ وہ دے گا جیسے عبداللہ نوبئی نے اسے ووٹ لیا جاتا تھا باقاعدہ رائے لی جاتی وہ ووٹ دیتا تھا غزل ہو کہ مدینے میں دا لڑے آپ شیوا میں شامل تھا وہ تو ووٹ کے حقوق اور یہ سارے حقوق دنیا میں تو یہ آدمی ان کو لے گا لیکن اللہ کے یہاں جو معاملہ ہوگا وہ وہ والا ہوگا لا یوگ میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اللہ رسول نے ہم سے کیا مطالبات کی ہیں پھر ہم کیوں نہیں کرتے کس کو پتہ نہیں ہے کہ پردہ کرانا چاہیے بیوی کو یار عورتوں کو تو کوئی دھوکا ہو عورتوں کو تو کوئی شک ہو تو مردوں کو بھی شک ہے تمہیں دوسروں کی بیویاں اچھی نہیں لگتی تمہیں بے پردہ عورت دیکھتے تو اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی میں میرے لیے اٹریکشن نہیں ہے تو دوسروں کو بھی اسی طرح نظر آتی ہوگی جس طرح مجھے نظر آتی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تو پردہ کرانے والی چیز ہے کوئی گڑیا ہو تو اس کو پردہ کروائے اب اس کو کیا آدمی پردہ کر تمہیں کیا پتا کہ کوئی اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ غالب صاحب کہتے ہیں نا تماشا کیا داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں تمہیں کیا پتا کون کس تمنا سے دیکھ رہا ہے کیوں نہیں کرواتے ہم اس کے لیے سزا مقرر ہونی چاہیے آئین بل آئنی ترمیم ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بل پاس ہونا چاہیے پھر ہمیں پکڑ لیں رستے سے تھانے لے جائیں جیسے چلان ہوتا ہے ٹریفک کا پھر ہمیں اوپر کو جرمانہ ہو جائے دُرے چورے مارے پھر ہم پہنیں گے پھر ہم پردہ کرائیں گے پھر ہم یہ کام کریں گے کیا بات رول کے زمانے میں بھی کوئی پولیس ہوتی تھی جو یہ سارے کام کرواتی تھی ایک طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا کہ آپ کسی کے یہاں جائیں میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے میں جسے بھی کوئی کمپیوٹر پہ کوئی چیز پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آتا ہے چار ہاتھ مارتا ہے چیز انسٹال کر کے چلا جاتا میں منہ کو دیکھتا چلا جو انسٹال کر جاتا ہے اس کو تو میں پریکٹس کر لیتا ہوں بعد میں چلا لیتا ہوں لیکن خود انسٹال نہیں کر سکتا طریقہ یہ ہے کہ مجھے کرسی پر بٹھاؤ میرا ہاتھ ماؤس پہ رکھو بتاتے جاؤ میں اس کو جو ہے وہ کلک کرتا جاؤ مجھے پتا چلے کیسے انسٹال کرتے ہیں پھر میں بے پرواہ خود مختار ہو جاؤں گا جو بھی لاؤں گا آ انسٹال کر کے دیکھنا جو تم جلدی سے ہاتھ مار کے چلے جاتے ہو اللہ لکھا ہے بلا تو میرا کر جاتے ہو لیکن مجھے ہینڈی کیپ کر جاتے ہو کچھ اسلام وہ چیز ہے کہ جو بندوں سے پریکٹیکل کروائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کے احکامات کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور کیسے پلے کرنا ہے ان میں سے جو بدو تھا نا بدو اسے بھی پتا تھا کہ اسلام پر کیسے چلنا ہے وہ آتا اور قسم کھا کے کہتا ہے ولہ اللہ جی باقا کا بلحق نبی لا عزیز وفی والے اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا حضور فرماتے ہیں کسی نے جنتی کو دیکھنا زمین پر چلتے دیکھ دیکھو سیکھ کے جاتا اخبرنی انفلان اکبرنی انفلان اکبرنی انفلان بات کہتے ہیں کہ حضور کو چیز بتائیے آپ ہمیں اور زیادہ لمبی نہ بتائیے میرا حافظہ بہت کمزور کم ہے شکیل چیز نہ ہو حضور چھوٹا سا فرماتے ہیں کل احمد تو بلا سمست کیا اللہ کے سوا کوئی لانے ہو پھر ڈٹ جا چھوٹی سی بات ہے ایک فارمولہ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم خود چلنا نہیں چاہتے اندر سے ہم بھی ماڈریٹ ہیں خاں خاص کو بدنام کے ماڈریٹوں میں جو آتے ہیں ایک نظام ہے اس میں جب آپ آتے ہیں جب علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان علماء میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا جل وہ کرسی پر بیٹھے گا اصول ہوتا ہے سفیر صاحب یہاں بڑی بلائن کبھی جب وزیر آ جاتے تو میں نے سفیر صاحب کو بڑا ادھر ادھر بھاگتے دیکھا ہے جیسے کلرک دوڑتے پھرتے ہیں. پھر میں نے وزیر اعظم کو بھی دیکھا کہ وزیر دھکے کھاتے پھرے ایک, ایک گاڑی میں چار چار وزیر جو ہے وہ گھسے ہوئے لے کے آتے تھے بعد میں وہ گلے کرتے تھے جی ہمیں گاڑی چھوٹی ملی بڑے تنگ ہوئے اس میں وزیر اعظم صاحب جب تشریف لائے جا. میں نے اس وقت کو موجودگی میں کو رسوا ہوتے دیکھا کی موجودگی میں سفیر کو رسوا ہوتے دیکھا ہے اور سفیر نہیں ہوتے تو سفیر خدا ہوتا ہے جو جاتا کرتا پھرتا ہے مولویوں میں جو بڑا مولوی ہوتا ہے اس کو وہ اسٹے دیتے ماڈریٹوں میں جو سب سے بڑا منافق ہوگا اس کو دیا جائے گا عبداللہ جب میں بھائی سب سے بڑا منافق تھا رئیس المنافک رئیس تھا نا وہ بھی رئیس تھا اپنے تیلے کا اصل میں بڑی سیدھی سی بات ہے ہم نے طے کر لیا ہوا ہے کہ کتنا اسلام ہمیں سوٹ کرتا ہے ماڈریشن یہی ہے نفاق یہی ہے کہ آپ اتنا اسلام لیں جو آپ کے مفادات کو ہارم نہ کرے آپ کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے آپ کے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے آپ کی رشتہ داریاں خراب نہ ہوں اتنا سا جتنا سب کو حضم ہو جائے بیوی بی کو بھی بچوں کو بھی اما کو بھی بس اتنا سا اسلام آپ رکھیں یہ ڈائٹنگ ہے من سے ابود اعلیٰ حرف لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر مجھدھار میں چھلانگ نہیں لگاتے پتہ نہیں پانی کتنا ڈونگا ہو حرف کنارے کنارے فیم اصاب خیر مطما دے بلا نصیب ہو جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں کیا ہم بھی شامل ہیں ہمارا بھی ووٹ ہے مال حلیمت میں سے حصہ جاتا ہے وَإن أصابت ففتنة ان فتنا ان کا لالزماش آ جائے تو اباؤ ٹرم اس لیے تو کشتیاں تو جلائی کوئی نہیں تھیں نا ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں کتنا اسلام چاہیے یہ ساری لپ سروس ہے درس بھی سنتے ہم جمع بھی سنتے ہیں درس دیتا بھی ہوں درس لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کتنا اسلام ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم نے بلاک کیا ہوا ہے میں بلاک کر دیتے نا کچھ ایڈریسز کو کہ ان کی آئے بھی تو میرے یہاں نہیں دینی واپس کر دینی ہم نے بلاک کیا ہوا ہے اس سے زیادہ اگر اسلام آئے تو اسے اسلام کر کے واپس بھیج دینا خود ہم لوگ دوسروں سے تو گلہ چھوڑے نا جو دیندار ہیں کم از کم ان کے یہاں تو ہونا چاہیے نا ان کے یہاں بھی سینسرشپ لگی ہوئی ہے اسلام پر کہ اتنا ہو کہ ہم پرانے زمانے کے مسلمان نہ لگنے لگے بھائی ماڈرن ہونا اور چیز ہے ماڈرن ہونا یہ ہے اور ماڈریٹ ہونا اور چیز ہے یہ بڑا شک پڑ جاتا ہے جب وہ ماڈریٹ کہتا ہے ماڈریٹ ریاست بنائیں گے تو اس میں تھنک اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ماڈرن قسم کے مسلمان ماڈرن اور مادرن مادرن ہیں. یہ یوز کر رہے ہیں وہ گلے والا مائک ہم استعمال کرتے ہیں مائک ہم استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے ماشاءاللہ اے سی لگے ہوئے ہیں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں کمپیوٹر ہے ہمارا ای میل ہے یہ ماڈرن ہے مساجد میں چپس لگا ہوا ہے سنگے مرمت لگا ہوا ہے سریا استعمال ہوا ہوا ہے سینٹرل اے سی لگے ہوئے ہیں یہ ماڈرن ہے مسجد نبی کی چھت کھل جاتی ہے چھت بند ہو جاتی ہے یہ ماڈرن ہے حرم کے تیسری منزل تک جناب اوپر ایلیویٹر جاتی ہے یہ ماڈرن ہے یوز کر رہے ہیں نا اس سے کسی نے نہیں روکا لاؤڈ سپیکر آپ استعمال کرتے ہیں یہ ماڈرن ہے آپ نے نئے اس کو استعمال کیا ماڈرن کا مطلب یہ نہیں کہ اب پانچ کی دو نمازیں ہو گئی ہیں روزے گرمیوں کے معاف ہو گئے سردیوں میں رہ گئے ہیں رکاف میں تو کمی بیشی ہو گئی ہے یا جنا کرنا گناہ کو نہیں رہا آج کل یا شراب پینا جائز ہو گیا یا سود حلال ہو گیا ہے وہ جو کہتے ہیں ماڈریٹ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ان چیزوں سے اسلام پروف مسلمان جس کو سود کھاتا رہے تو کوئی نقصان نہ پہنچے زنا کرتا رہے تو اس کی مسلمانی کو کوئی کسی قسم کی گزند نہ پہنچے رشوت لیتا رہے چوری کرتا رہے تو اس کے اسلام پر کوئی یہ اسلام ہے ان کا ماڈریٹ اسلام نیاورین اسلام کا یہ ایڈیشن ہے یہ نفاق ہے اس شاید جو صورتحال ہے اس صورتحال میں میں دیکھتا ہوں کہ اگر دینی جماعتیں آ بھی جائیں اور اسلام کا نفاذ کر دیں تو کتنے لوگ اس کو مانیں گے نفاذ کرنے والا تو اپنے جذبات کو دیکھتا نا اپنے ایمان کو دیکھتا ہے جن پہ نافذ کیا جا رہا ہے ان کے ایمان کا کیا حال ہے اس وقت ساری پابندیاں اگر عائد کر دی جائیں اسلام والی تو ہم لوگ برداشت کر لیں گے اس کو؟ اگر برداشت کر لیں گے تو گھروں میں ہم اس کا مظاہرہ تو کریں نا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں آپ کو پتا ڈائریا کے جس آدمی کو سمندر میں بھیجتے ہیں تو باقاعدہ اسے ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے جتنا زیرے آپ پریشر ہوتا ہے پانی کا اتنا پریشر اسے دیا جاتا ہے اگر وہ اس کو برداشت کر لے تو سمندر میں اس کو بھیجا جاتا ہے محرین کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس دباؤ سے بعض کے کانوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے بعض کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کو وہاں نہیں بیچتے آپ کسی میں بتا دیتے ہیں رسیدے کاٹنے پر کہ یہ سمندر میں جانے کے قابل نہیں ہم بھی وہی مسلمان ہیں جو مساجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر سکتے ہیں اندر اسلام میں گہرا جاتے ہوئے ہمیں چکر آتے ہیں خون نکل آتا ہے ہمارے کانوں سے ہم وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے نہیں تو آپ ثابت کر کے ہمیں گھروں میں دکھائیں ورنہ اس طریقے سے کوئی آدمی اسلام کے خلاف بات کرے جیسے ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے اور پاپولیشن اسے اتنے آرام سے پی جائے یہ کیوں ہوا ہے اسلام اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اس پر چلیں ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہیں ہم اسی خلا میں نہ مر جائیں بلا تمہ تم نہ اللہ تمہیں موت اسلام میں آنی چاہیے اس وقت دنیا جتنا بھی ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام نہیں چل سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام غالباً مائر القادری صاحب کا وہ شعر ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے کہ جس کا سامنا ہے اس میں اگر کوئی واحد حل ہے تو وہ نظام اسلام ہے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے غیر متاثبانہ نظام ہے تمام انسانوں کے لیے یکساں آیا کسی قوم کے لیے نہیں آیا وہ آفاقی نظام ہے ٹیرٹوریل نظام نہیں ہے کہ جو ملک بھی بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے وہ سب کا رب ہے وہ رب العالمین ہے اس وقت دنیا میں ایک غیر جانبدار قانون کی ضرورت ہے اور وہ اسلام ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے چلا کر دکھایا جائے لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہمیں گھروں سے بسم اللہ کرنی ہے اپنی ذات سے بسم اللہ کرنی ہے ہم کس چیز کا انتظار کریں جب ایک چیز ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ نے کہا ہے یہ رسول نے کہا ہے تو اس کے بعد ہم عمل کیوں نہ کریں اور اگر ہم ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم کلمے کو رد نہیں کر دیتے کسی وقت بھی ہم سائن آؤٹ ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہ چلے آپ کو پتا جو نے فرمایا پرماتا فتنوں کا ایک دور وہ بھی آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں یہ کہ ساری دنیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا کیوں اس لیے کہ یہ نظام پرانا ہے اچھا جی پرانا ہونا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اب اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے تو تمہاری جمہوریت سب سے زیادہ پرانی ہے اس کو ختم کر دو ہماری آج کل نئی بن رہی ہے یہ لے لو اگر نیا ہونا ایک کوالیفکیشن ہے تو ہمارے دوست ڈھائی سال کے ساتھ اس کو نیا کرتے رہتے ہیں ہماری والی لے لو اپنی یہ سارے تین سال والی چھوڑ دو پرانی ہے ہم نے اس, اس وقت جو مسئلہ اسے دیا کہ ہمیں ہمارے یقین کو اس پر محکم رہنا چاہیے دنیا اس وقت جو کر رہی ہے ہلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا بھروسہ ٹوٹ جائے مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو جائے کہ نہیں یار یہ رہی ہے, اسلام آج کل نہیں چل سکتا یہ بس مساجد کے اندر چل سکتا ہے میں نے ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی مہم آپ کیوں چلاتے ہیں سیاسی اسلام پولیٹیکل اسلام جو ہے یہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو پولیٹسائز نہیں کرنے دیں گے اسلام کو کیا اللہ, اللہ کرو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رسول کے جو اختیارات چھینے ہیں ہم انہیں کا تقاضا کریں گے اللہ اللہ کرنے کا اختیار تو آپ نے چھینا ہی نہیں وہ تو ہم انگریزوں کے زمانے میں بھی کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے وہ برطانیہ میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں امریکہ میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کا حق تو کبھی کسی نے نہیں چھینا روزہ رکھنے عبادات کا حق تو ہم سے کسی نے چھینا ہی نہیں ہے چھینا گیا کون سا حق ہے عدالت کا نظام چھین لیا گیا اللہ رسول سے وہ قسم کھانے کے لیے آتے ہیں پہلے ایک دفعہ قسم کھاتے تھے کہتے ہیں بار اللہ کی قسم کھاتا ہوں ریٹ چڑھ گیا ڈی ویلو ہو گیا پہلے ایک دفعہ کھاتے تھے عدالت میں قسم اب پہلے پھر اس کے بعد سلاسن ہوا آج کل پانچ بار قسم ہے عدالتی نظام چھینا گیا ہے نظام میں معیشت چھین لیا گیا ہے تو میں نے آج کیا تھا کہ اگر کوئی میری گھڑی چڑھا لیتا ہے اور میں اس کے پاس دیکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ صاحب یہ میری گھڑی مجھے دے دے دو اللہ بھائی چنگی گل جوتے نہیں مانگتا ٹوپی نہیں مانگ رہا جیکٹ نہیں مانگ رہا کوٹ نہیں مانگتا کہتا ہے گھڑی دو بھائی توں نے گھڑی چرائی ہے گھڑی تیرے پاس ہے گھڑی کا ہی تقاضا کرنا ہے تو نے جو اللہ رسول کے اختیارات نے نہیں تم نے لیے ہیں ہم ان کا تقاضا کر ایک چیز اس کی معطل کر کے بلکہ اس کے نائنٹی پرسینٹ کو معطل کر کے دس پرسینٹ کو ہم کہتے ہیں کہ چل نہیں سکتا آج کل اس کو چلا کے کسی نے دکھایا ہے سارے کہتے ہیں آپ جا کے دکان میں گھستے ہی کہہ دیں کوئی آم میٹھے نہیں ہو تو دکاندار کیا کہ بھائی آپ نے کوئی لیے کوئی چکھیں چھری اس کے پاس ہوتی ہے کاٹ کے کہتا تو کہ گھر چکھ کے گل کرو مسئلہ تو یہ ہے آدمی گاڑی کے پاس نہ کر گاڑی بالکل کچرا جی کچھ آپ نے گاڑی سٹارٹ کر کے بھی دیکھی نہیں اسٹارٹ تو کوئی نہیں کیتی. ویسے میرا تجربہ باہر اسلام کو کسی نے کہیں ٹکنے دیا ہے تیس سال ہو گئے تمہیں حکومت کرتے ہوئے کہتے جی مولویوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا یعنی جنہیں ایک دن کے لیے نہیں ملی کہتے انہوں نے بیڑا بھیڑا کر دیا جب تک یہ پورے کا پورا نافذ نہ ہو گاڑی میں بھی چار پلاک لگے ہوتے نا اس میں سے آپ ایک اتار دیں دو اتار دیں اور پھر کہیں گاڑی سٹارٹ کوئی نہیں ہوتی گاڑی سپیڈ نہیں پکڑتی ہو جائے گا اور جس کے تم نے چاروں کے چاروں تار کے ادھر پھینکے ہوئے پھر کہتے چلتی نہیں دیار. اسلام چل نہیں سکتا آج کل آج کل چلانے کی کوشش کس نے کی اس تو اسلام اور ہماری زندگی ہماری زندگی یہ بھی اللہ کی زندگی اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ زندگی جو ہے اللہ کی دی یا مانتا ہے یہ اسی کی ہے الیہ اور خود وہ واپس لے لیتا ہے ہمیں یہ اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اسلام کو اس, کا اس کے اوپر لاگو کریں اور یہ اسی زمین پر کرنا اور مرنے سے پہلے پہلے کرنا ہے حکم یہ وسماؤ آتی ہوں سنو اور مانو ساری زندگی وسما وس مو یہ تو وہی وہ ہے کہ یار ایک پر عمل کر لیں تو اگلے کو بھی دیکھ لیں گے سنیں عمل کریں جہاں جہاں اپلائی کر سکتے ہیں وہاں وہاں تو آپ کریں نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو میشن لوگ کام کرتے ہیں تو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ان کا پینٹ کرنے والے کا بھی تو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک وہ سیڑھی یا ڈرم کو نہیں رکھتا سل سے کام کرتا جہاں تک دیوار چڑھتی ہے میسن نیچے کھڑے ہو کے گو کب بناتا ہے وہ جو آپ خالا سا لگاتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں گو کہتے ہیں وہ اینٹے کھڑی کر کے اس پر پھکا رکھ کے تب جب اس کی دسترج سے اوپر ہو جاتا ہے نا پھر وہ گو لگاتا ہے جب پینٹر کے ہاتھ کی ایک سے اوپر ہو جاتا ہے ایریا پھر وہ دم رکھ کے اوپر والا پینٹ کرتا ہے اللہ کے بندے جہاں تو ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک تو کچھ کرو نا وہاں تک تو مینٹیننس کرو نا اگر پھر تمہیں کسی نے سکھالا نہ دیا کسی نے سکھا فولڈنگ نہ دی تو اللہ کو کہہ دیں گے ہم نے تو مانگی تھی انہوں نے دی کوئی نہیں ہم نے تو بندے مروا دیے مانگتے مانگتے کسی نے ہماری سونی نہیں لاگا نظام میں اسے تو ہم درست نہیں کر سکے پلا جگہ ہم درست نہیں کر سکے گھر تک میری دسترس سی گھر تو میں نے ٹھیک کر لیا تو جانتا ہے یہ میں، میرے ذمہ تھا میں نے اس کو حضرت علیہ السلام نے کیا چیز پیش کی تھی اللہ کے سامنے انی لا عملے کو اللہ نفسی و عقی میرا بس دو اختیوں پر چلتا ہے اللہ نفسی و ہم دونوں ٹھیک ہیں باقی یہ جو پانچ لاکھ سات ہزار ہے نا جانے اور تانے فت رک بھائی ننا و بھائی نل کو مل پاسے کہہ دے کھل کے بہت باقی یہ جو جانے اور ان کا کام جانے کیوں نہیں جانے دیا تھا لیکن یہ اب تبھی کہہ سکیں گے جب ہم نے اپنی حد تک اس کو نافذ کر دیا ہوگا پھر ہمارا ایک ویلڈ ہوگا ورنہ ہوگا میں نے ارض کیا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں جنہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ جی وہ بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے جی اور بس وہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے یہی دلیل دی تھی کہ بھئی اگر تو انہوں نے اونٹ جوترے ہوئے ہوتے نا تیار کیے ہوئے ہوتے پلاڑے اوپر ڈالے ہوئے ہیں تلواریں تیار کی ہوئی ہیں پھر یہ آپ کے پاس آتے اور کہتے جی میں تو بالکل تیار تھا بس یہ ایمرجنسی ہو گئی میری بیوی بی کے یہاں ڈلیوری ہو رہی ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں لیٹ ہو گیا ہوں تو یہ سامنے نظر آتا تھا کہ یہ تو جانا چاہتا تھا فرمایا پر میں لو اراج خروجا لہو ان کی اگر جانے کی نیت ہوتی لدو لہو ادت <عددتن> تو اس کی تیاری کرتے نا اس کی تیاری ہوتی تو پتا چلتا کہ ان کا ویلڈ ہے کہ یہ تو جانے کو تیار تھے حالات میں نہیں جانے دیا ہم اگر اپنی ہاتھ تک تیاری کر لیں گے خود جو ہمارے معاملات ہیں گھر کے پڑوسوں کے لین دین کے آفس کے اندر لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں لین دین میں ہمارے اوپر اعتماد کریں ادار ہم اگر کسی سے لیتے ہیں تو ان ٹائم ہم اسے واپس کریں ادروائز ایکسکیوز کریں اسے اور اس کے ساتھ جا کے تو طے کریں کہ صاحب میں یہ وجہ ہے اور اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے وقت دے دیں تاکہ آئندہ پتہ رہے کہ بھائی میں کسی دیندار آدمی سے معاملہ کر رہا ہوں اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں ہمارے جو انتہائی کچے ہیں پڑوسی ہم سے تنگ ہیں بڑی عجیب صورت حال ہے دس ساتھیوں کے آ کے پڑوس والے رپورٹ دیتے ہیں تو مولوی صاحب درخت دیتے ہیں بندے آتے ہیں اس میں تو ان کی بات سنتے ہوں گے لوگ تو آ کے کہتے ہیں جی فل بندہ بڑا تنگ کرتا ہے جی ہمیں سونے نہیں دیتا دوپہر کو جی نہ بچوں کو منع کرتا جی بچے بھی اس کے بڑے تنگ کرتے ہیں جی ہمیں جی. تو آپ اس کو کہیں جی تو بڑی شرم آتی ہے حجیب بات ہے یہ سن کر بھی کہ جارہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں اور شر کیا حضور نے اس کس طرح کیا شر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل تو کرنا ہے یا اس کو پھٹ ڈالنا ہے فرمایا اگر تو تل لے کر آتا ہے اور اس کے چھلکے دروازے کے باہر پھینک کر وہ غریب ہے وہ پھل لانا فورڈ نہیں کر سکتا اس کے بچے اس کو تنگ کرتے تو تو نے اس کو ازیت دی تیرے بچے کھلونے کہاں کہاں کہاں کہاں چلا کر وہ بھوکے مر رہے ہیں ادھر ان کے روٹی کھانے کو نہیں ہے بچہ تو بچہ تو وہ بھی ابو بھوکے کہتا میں نے بھی ریموٹ کنٹرول لیں گے اب اجیت ہوئی کہ نہیں اس وقت تو پھل فروٹ تھے نا اب تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں یہ دو معاملات ہیں جن میں ایمان کی نفی ہو رہی ہے ایمان کی نفی ہم ان کو درست کریں اصل کم آپس کے معاملات کو درست کرو کرونا یہ موڑ دینے والے ہیں ولا اکولو میں یہ نہیں کہتا یہ سر کو موڑنے والے ہیں بل کا تو دین یہ دین کو موڑ دیتے ہیں تو میرا سن سن سن سن سن کے یہ ایک نشہ ہو گیا سائکولوجیکل پرابلم ہو گیا ہمارا مجھے کہنے میں بڑا مزہ آتا ہفتہ تیاری کرتا رہتا ہوں کہہ دیتا ہوں میرا بھی راندا راضی ہو جاتا ہے اس لیے کہ تیاری میں سنانے کی کرتا ہوں راجا روک ادری رہے آپ جو چیز تقریر کرنی ہو تو وہ اکٹھی کر کے لکھ لکھ لکھ کے اکٹھا کر کے اسی طریقے سے جب بندہ عمل کرنے کی بجائے کہنے کے لیے اس کی تیاری کرتا ہے تو عمل میں وہ چیز نہیں آتی اس میں نے کہنی ہوتی ہے دوسروں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے جسے آپ ای میل ایڈریس لکھتے ہیں کسی کا آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے ایڈریس پہ جاتی ہے میرے ایڈریس پہ نہیں آئے گی اسی طریقے سے جو درس کی تیاری آدمی کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ کہنا اپنے آپ کو نہیں کہتا کبھی اس کے عمل میں نہیں آتا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اور تم کو اللہ سے ہوں ہمیں یہ کام کرنا ہے ہمیں تو اللہ کی فیور کی بہت زیادہ ضرورت ہے ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہے اپنے بھی خلاف ہے غیر بھی خلاف ہے اور اس پر تر یہ کہ ہم نے رب کو بھی اگر مخالف کر لیا تو خدائے ملانا وسال سنم ادھر کے رہنا ادھر کے رہینا. ہمیں اللہ کی گڈ بکس میں رہنا ہے ذرا ذرا سی بات پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے کہیں رب نہ, نہ, کہیں رب نہ ر... وہی تو آخری سارا ہمارا ہم یہ متو بنا لیں کہ میں نے رب کو करना نہیں کرنا میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری ویگنوں پہ یا ہماری بسوں پرانے زمانے میں جو چلتی تھی ان کی چھتوں پر لکھا ہوتا تھا ٹرکوں پہ یو خان کا فوٹو لگا ہوا ہوتا تھا اور بسوں پہ وہ لکھا ہوتا ربا تو راضی تے سارا جاگ راج ہم ہر وقت رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے باقی لوگوں کی رضا اس رضا کے تابع ہے ہم یہ نہ کہیں کہ اگر میرا کیا بھلا کر سکتا ہے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں. میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں پیش آؤں نہ یہ میرا بلا کر سکتا ہے اور نہ یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے کہ میں چاپلوسی کروں نقصان کے دار سے جس کا بلا کرتے ہو وہ چاپلوسی ہوتی ہے اس میں سواب کوئی نہیں ہے اور مفاد کی لالچ میں جس کی تم عزت کرتے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو وہ بھی چاپلوسی میں شامل ہے وہ تمہاری ذات کا مفاد میں سواب کوئی نہیں ہے. یہ دھوتا بہت بڑا جس سے نہ تمہیں شار کا کوئی ڈر ہو نہ اس سے نفے کی کوئی امید ہو صرف مسلمانی کے رشتے سے تم مسکرا کے اسے ملو تو یہ صدقہ ہے تم اس سے ہاتھ ملاؤ صرف دین کی نسبت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے کتنا بڑی بات ہے ہمارے اگر معاملات اس قسم کے ہوں ذاتی معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب مسجد سے نکلے تو جفیاں مارے اور ہاتھ ملائے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی پتہ چلے کہ بہندر سے نکلے ہیں。یہ مسلمان ہیں دیکھو ان میں کتنا پیار ہے دیکھنے والی نگاہیں دیکھیں کہ یہ ایک ہیں آپ مت سمجھیں کہ لوگ آپ کو نہیں دیکھتے پتہ چلے یہ نہیں کہ نکلے تو جناب کسی کو اگر ایک آدھات اللہ کے رسول صلی رسول اللہ کے ایک بندہ دو نمازیں مس کرتا تھا اور کے گھر چلے جاتے تھے یا لوگوں سے پوچھتے تھے فلاں کو نماز میں نہیں دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ بیمار تو نہیں کوئی پرابلم تو نہیں جا کے تو صحیح اسی طریقے سے عمر فاروق کا ضلع کالا نوم ایک نوجوان کو نہیں دیکھا انہوں نے تو پوچھا کیا بات ہے ہم جا رہے تھے رستے میں اس کی اما مل گئی تو پوچھا بی بی وہ کیا بات ہے آپ کا بچہ صبح نماز میں نظر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ امام کو اسی لیے امام کے دو قبلے ہوتے ہیں ایک تو نماز والا قبلہ ہوتا ہے نا ایک وہ پلت کے نمازیوں کی طرف بیٹھتا تو ایک نگاہ ڈالتا ہے کون کون آیا کون کو نہیں وہ حاضری لگا لیتا ہے اچھا جب پوچھنے کسی کو ذرا ادر پایا تو وجہ معلوم کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ میری مدد کی ضرورت ہو اس کو آج کل تو فون ہے فون کر کے پوچھ سکتے کیا بات ہے صاحب آپ آپ نہیں تو خیر خرید تو ہے نا تجھے ابھی بھی خیریت تو ہے اب تیرا بچہ نظر نہیں ہے ان کا ساری رات پڑھتا پڑتا رہا ہے تحج میں لگا رہا ہے تو صبح پھر سو گیا ہے آنکھ نہیں کھلی فرمایا بچے کو بتا دینا مجھے اس کی تحجت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے نزدیک اس کا فضر کی نماز میں حاضر ہونا زیادہ افضل ہے اس کی تحجت سے اور آئندہ میں سے وہاں غیر حاضر نہ دیکھوں لیکن ایک بیماری کا علاج ہو گیا ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو اس طریقے سے ہمیں مدد کرنے ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ آدمی تین مہینے چھٹی کاٹ کے آ جاتا ہے تو پھر بوٹین سرکار خیریت تو ہے میں آپ کو دیکھا نہیں بعد میں پتا چلنا تین مہینے بھی گزار کے آ گئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپس میں مسلمانوں کا معاملات درست ہونے چاہیے پڑوسوں کے لین دین کے اپنی ذات کے میاں بیوی کے اولاد اور باپ کے بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت فیملی جو ہے وہ یوں سمجھا جیسے باڈی کے اندر سیل کا کام ہے نا اسی طریقے سے فیملی کا کام ہے گھر کا کام وہی سیل والا ہے اگر سیل خراب ہوگا تو باڈی خراب ہو جائے گی گھر خراب ہو جائیں گے اولاد کو اپنے اعتماد میں لیں اولاد کے ساتھ بیٹھیں ان کو ٹائم دیں اولاد کے دلچسپیوں کو سنیں اگر وہ اپنی دلچسپی کی کوئی بات بتاتے ہیں آپ کو تو آپ کی اگر اس سے دلچسپی نہیں بھی ہے تو اس کی خاطر سنیں اس کو یہی معاملہ ماں باپ کا ماں باپ جب گوڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے یار دنیا میں آٹم اب برس رہے ہیں اتنے فلسطینی مار دی انہوں نے اتنی تباہی ہو گیا افغانستان مرغی کی فکر بڑی ہوئی ہے کہ مرغی بائیس دن سے بیٹھی ہوئی ہے انو پر ابھی تک ذرا بچے کو نہیں نکلے ان کی یہی دنیا ہوتی ہے یہ بابا کیا کرتا ہے ستیاگ ہے اما کہ وہ بابا کے ساتھ بیٹھنا ہے کہتے ہیں کہاں گئے کیا وہ پتا نہیں کدھر کدھر کی باتیں کرتے ہیں بھائی وہ باتیں ان کی دلچسپی کی رپورٹ تو ہے نہیں کہ آپ آئل دے دیں گے پٹرول دے دیں گے ان کو یا بجلی ان کی بیٹری چینج کر دیں گے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا ہے جیسے بچے پوچھتے ہیں نا اپنی دلچسپی کی ماں باپ کی اپنی دلچسپی کی بات ہوتی ہیں بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گائے بھینسوں میں آپ کے ابا جانے تو آپ نے ابا بھائی گاسی ماری ہے آپ نے بھائی بچی بھائی کوئی نسل آئیے ابا خوش ہو جائے گا وہ فورن بتا پتر خاص میرا دوست تھا جس سے میں لے گیا وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں یہ پانچ دس پندرہ منٹ جو ہوں گے نا اپنے باپ کو خوش کریں گے آپ کے باپ کی خوشی میں رب کی خوشی یہ سمجھا آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں آپ نے نفل پڑھ لی ہے رب کو راضی کر لی اگر باپ کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دیا یہ معاملات جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے تنظیم میں ہوا کرتے تھے جب تنظیم اسلامی میں ہوتے تھے تو ڈاکٹر تخصہ بامنے کہتے تھے فارماسٹ وسبا ہاسپٹل میں ہوتے درس یہاں ہوتا تھا تو رہتے ہم جرنی پور میں ہم جا رہے تھے گاڑی میں تو ان سے گلا کیا ہمارے ساتھی نے کہ آپ دروس میں نہیں آتے ریگولرلی تو تھوڑی دیر اس سے جب انہوں نے دو تین بار کہا تو غصے سے کہنے لگے اپنا جہاد دی بات کیتی ہے وہ بورے والے کہتے ہیں بندہ مروانا درسان درسے کو نہیں آیا جانا ہم نے یہ سوچا ہوا کہ یہ امی ابا کی چپڑوسی کرنا یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے روک ہم تو جماعت میں داخل ہیں بندہ مروانا کہیں دھرنا دینا ہے کوئی تختہ اٹھنا تو بتاؤ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم سے کیا کرواتے ان چھوٹے کاموں پر اس بڑے کام کی بنیاد ہے واہرداوان الحمد للہ رکن